بسرحمن و رحمۃ الحمد اللہ و رحمۃ الحمد اللہ وحمد علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سہیم البادشاہ واٹس ایپ گروپ اور تینوں گروپ علم صباد باقی تمام برادر فارحان صاحب کو سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلے درس خطاب دعوت شریف صحیح البادشہ سے درس نمبر ایک سو بتیس اور, اور اوراد خمسا کا درس نمبر انسٹھ اکم ساٹھ ہاں جی آج کے درس ہیں اور دعائت شف چل رہے ہیں اور دعا چرفوں میں سے آج جو ہے یہ جی مبارک مقدم پیراگراف ہے جو کہ وبی محمد نل بخر و کرامت ہیں ہاں جی ہندعت شفہ میں سے دعائے دعا دعا کلم کی توسل اور وسلے کے مخصر تو جی ہیں وبی محمد نل بخر و کرامت ہیں اللہ محمد باخر اور محمد جو کہ صفت باخر سے متصف ہے اور آپ کی کرامت کا واسطہ تو اس مبارک لفظ میں دعا میں جو ہے ایک لفظ محمد آیا ہوئے اللہ کے پیارے نبی کا نام مبارک دوبارہ اس کے اندر کیونکہ آپ کا اصل نام تو محمد ہے باقی الباقر جو ہے آپ کے صفات میں سے ہے ہاں جی کرامت بھی آپ کی جو ہے صفحات میں سے ہے تو محمد جو ہے اور پہلے بھی متعدد لوگوں کو توجہ کر چکا ہوں یحمد سے اس مفول کا سکا ہے اصبا تفیل سے اور محمد کا جو ہے ترجمہ عربی لغت والوں نے جو مشہور لغت ہے مختار روسیہ میں کہتے ہیں محمد اللجی کا سرخل المحمود محمد اس عظیم حسی کا نامی مبارک ہے جس کے نیک حضرتیں اور صفات ہو جس کے جس کی نئے خطرتیں اور صفات جو ہے بہت زیادہ ہوں جس کی نئے خط صفات زیادہ ہوں بہت زیادہ ہوں اثرات سے ہوں <تصفح> اور یقیناً <تصفح> جو ہے اللہ کے پیارے نبی جو ہے بعد خدا بزرت اقسہ مختصر کا مالک ہے آپ سے بڑھ کر اچھے صفات کا کوئی حامل نہیں ہے تو یہ نام جو ہے سب سے پہلے آپ کا نام تھا پھر آپ کے عظیم نواسے کا جو آپ کا حقیقی وارث ہے آپ کے علم کا آپ کے اخلاق کا آپ کی تمام تعلیمات کا سیرت کردار ہر چیز میں ہاں جیسانی محمد ہوتے ہیں یہ ہنسی کہ یہ چھ ہاں جی مشہور حدیث کا حصہ اول محمد اوسط آخر المحمد اوسط المحمد القن او محمدن،, محمدن اور یہ واقع علیم اربیت علیہ السلام سب کے سب ایک لحاظ سے محمد ہیں جس طرح قرآن کی تمام صورتیں قرآن کو زینت واشی ہیں اور محمد عالمت کے تمام ذوال مقدسہ اس عظیم پارے معاموں کے اس مجموعہ کو جو امت کے لیے اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے اس عظیم مجموعہ کو زینت باشتی ہیں تو محمد کا معنی یہ ہوا ایسے عظیم حضرت جس کی نیک حصلتیں اور نیک صفات بہت زیادہ ہوں تو آپ کی اس واردعا میں آپ کی ذات گرامی کو بھی وسیلہ کا دیں محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد الباخر علیہ صلاۃ وسلام کا بھی آپ کے ذات کا بھی وسلہ دے رہے ہیں اور آپ کے دو صفت باخر اور کرامت کا بھی وسلہ دے رہے ہیں تو محمد کے معنی تو آپ کا بیان ہو گیا کہ کی جس کی خص... جس کی اچھی اچھی نیک خلطیں اور صفات بہت زیادہ ہو اور اس کو محمد کہا جاتا ہے الباخر جو ہیں یہاں علماء لغات میں لکھا ہے الباخر تبقر صحت ہاں جی الباخر التبر سے تبقر کے معنیٰ توسلم معنیٰ کیا ہے ہاں جی علم میں بہت بڑے وسعت کے معنی میں وہ حسین جو علم میں بہت بڑے وسعت کا مالک ہے اسے اس باخر کہا جاتا ہے اور لغات متاثرہ فرماتی وہ امین ہو محمد الباخر اور انہی میں سے ہے کہ اللہ ہاں جی بارہ امہ میں سے وہ مقدس عظیم ہستی پانچواں امام جو ہے محمد الباخیر بھی آپ کو اسی نام سے اسی حیثیت سے آپ کو باخیر کہا کہ آپ کے علم کے عظیم وسعت کو دیکھ کر آپ کو پہلے نبی نے ہی باخیر نام رکھا تھا پہلے وبین نے محمد الباخر لیتا وقت کوئی ہی میں آپ کا علم نے انتہائی وسعت ہاں جی اور عظمت کے مالک ہونے کی وجہ سے علمی انتہائی وسط کی وجہ سے آپ کو باخر کہا ہے ہاں جی کیونکہ آپ علم نوت کے اللہ کے پیا نبی کے جو ہے آپ حقیقی وارثین میں سے قرآن پاک کے آپ لوگ, آپ لوگ ہی حقیقی وارثین میں سے ہاں جی قرآن کے جو ہے اور قرآن اللہ کے پیارے نبی کی مبارک عادیز اسلام کی تمام تعلیمات کے حقیقی وارث یہی ہستیاں ہیں یہ پاک عمال بیت تو ان کا علم کیوں نہ ہو کیوں نہ وسیع نہ ہو یعنی یہی حصہ تو انہیں سے امت نے علم سیکھا ہے انہیں کے ذرا سے علم دنیا میں پھیلا ہے تو لہٰذا جو ہے تبکول کے معنی کہ علم میں وسط پیدا کرنے کے معنی میں تو اور اس سے محمد الباخر ہے آپ کے علم میں بہت بڑی وسط کی وجہ سے آپ کو باخیر کہا اس طرح کتاب جو ہے الباخر یعنی بقرہ ش یب قرو یا یب قرو سے ہیں بکرن سے الباخر معنی فارنا کشادہ کرنا کھودنا ہے یہ سارے معنی جو ہیں باخر کے کیا ہے تو اس سے جب امام باخر علیہ السلام کو جو الباخر نام رکھا تو یہاں معنی جو ہے محمد الباخر کے معنی یہ بنے گا کہ علم میں وہ پیدا کرنے والا علم پھیلانے والا علم کو کشادہ کرنے والا دقیق علمی اور پیچیدہ مسائل کو ہاں پھاڑنے والا یعنی خوب تحلیل و تجہ کرنے والا محمد الباقر اور علم کے مخفی خزانوں کو نور ویلاج سے کھود کھود کر واضح اور آشکار کرنے والا اور علم کی موتیاں ہیں ہاں جی خزانوں سے نکال نکال کر فلانے والا تو آپ کا یہ معنی بن جائے گا محمد الباقر سے چنانچہ جو, جو ہے جاوید بن عبداللہ اللہ انصاری رسول اللہ کے اعصاب میں سے سب سے زیادہ عمر پانے والا بزرگ صاحبی ہے محمد کبھی ہمیشہ خیر خواہ رہا ہے شروع سے ہی ان سے یہ ایک حدیث سے نقل فرمایا ہے امام زیندین کے حوالے سے ہاں کی حضور اگرم نے جاوید بن عبداللہ اللہ انصاری کو مشرت دیا تھا کہ تم میرے ایک بیٹے جس کا نام محمد الباخر ہوگا آں اور آپ کی صفت یہ ہوگی کہ یہ اب کر العلم کا قابل فرمایا کہ آپ کی صفت یہ امت کے درمیان ہاں جی علم کو خوف پھیلائے گا ان سے تمہاری ملاقات ہوگی اور اس سے میرا سلام عرض کرنا چنانچ پیارے نبی نے جاوید بن عبداللہ صارق کو امام باخر کے علیہ السلام کے بارے میں بشارہ دیا تھا چنان جی جو ہے سیرت نگار لیتی ہیں تاریخ الفیت سیرت کتابوں میں امام باخر علیہ السلام کے حوالے سے کہ جاوید بن عبداللہ انصاری نے حضرت امام باخر سے ملاقات بھی کیا اور آپ کو حضور اکرم کا سلام پہنچایا اور بشارت بھی سنایا ہاں جی یہ واقعہ امام جناب بن علیہ السلام کی سیرت پر جہاں بھی کتابوں میں آپ مطالعہ کریں گے آپ کو یہ واقعہ بھی اکثر کتابوں میں آوق ملیں گے تو امام باخر علیہ السلام سے جو ہے ہاں جی آپ کو جو باخیر کے جو صفت دے دیا اللہ کے پیارے نبی نے کیونکہ اپنے علم نبوت کے توسط سے جو اللہ نے آپ کو بارہ اعمہ کے بارے میں جو آپ کے حقیقی وارثین سے ان کی کمالات سے آگاہ فرمایا تھا تو اس وجہ سے جو ہے آپ نے امت کو پہنچایا چنانچہ جو امام با محمد باخر علیہ السلام کی اس صفت باخیر کو کہ علم میں بہت زیادہ وسعت کا جو معنی دیا گیا اس کا اس معنی میں ہے ہاں جی اس داویے سے جو ہے چنانچہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ امام باخل محمد باخر علیہ السلام اور امام جعفر صادق جو آپ کے فرزند گرامی ہیں ہاں جی کہ اس امت کے لیے علمی خدمات جو ہے اگر نہ ہوتے تو شاید اسلام کسی اور شکل میں ہمارے پاس پہنچے ہاں جی خصوصاً احادیث نوی جو ہے ہاں جی انہیں دو اماموں سے علیہ السلام سے امت کو پہنچی ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام باخر علیہ السلام کے علمی خدمات نے امت کو علمی طور پر بہت وسعت باشا اور غنی کر دیا باقی تمام ہادیان کے مقابلے میں اللہ کے پیانی نبی نے تو ہاں جی قرآن اور قرآن کی تمام تشریحات آپ نے اپنے حدیث مبارکہ کی صورت میں قرآن کی تفصیل حادث امت کو پہنچایا تھا لیکن جو ہے صحاب کے جو دور ہیں خلفہ کے جو دور میں انہوں نے احادیث لکھنے پر پابندی لگا کے رکھا ہاں جی احادیث کو کتابی شکل دینے پہ پابندی لگا کے رکھا جس وجہ سے احادیث نشر نش اور رہتے روز بروز جو ہے, احادیث کے جو ہے یقیناً جو ہے مندرس ہونے کے خدشہ تھا لیکن امام جعفر سعدی علیہ السلام کے ہیں آپ نے اتنا ان دونوں اماموں نے علم پھیلایا ان دونوں چونکہ بنوں میاں بن عباس کے دوران جو کرسی پر حکومت پر جو رسکشی تھی اس دوران میں جو ہے ان دو اماموں کو تھوڑا سا فرصت مل گیا فرصت مل کے ان دونوں اماموں نے اپنی جو اصل ذمہ تھی ان کو جو ہے ان کے دشمنوں کی توجہ ان عیمہ کی طرف اپنی تھا نہیں بلکہ ان کے نگرانی کرنی تھا خود آباد میں حکومت کے لکھے جاتا اور جھگڑوں میں قتل و غالب گری میں تھا تو ان علم علیہ السلام کو تھوڑا سا فرصت ملے ان دو اماموں کو اور تو ان دو اماموں نے علمی نبوت سے جو جن جو یہ حسین وارث تھا ہاں جی علمی نوط کے جو وارث تھے حدیث نبوے کے وارث تھے میں قرآن کے وارث سے انہوں نے خوب شاگرد تربیت کیا ہاں جی علمی درس کا ہی تربیت کیا اور بنایا اور خوب علم علمیہ مجنے کو آپ لوگوں نے انہوں نے ایک بہت بڑا علمی مرکز میں تبدیل فرمایا اور خوب علم فرمایا حسن امام جعفر صادی علیہ السلام کے تحرماتی چار ہزار کے طاربین قریب شاکر بتاتے ہیں اور آپ نے جو ان دونوں اماموں نے تمام علوم اسلامیہ میں شاگرد ترویج کرے حتیٰ کہ جو ہے عقائد میں فلسفے میں اصول میں ہاں جی اصول حق میں اور تمام علوم جو اسلام کی مقدس دن کو آگے پھیلانے کے لیے تھا اصول الحق میں ہر علم میں جو ہاں جی محمد کی ہدایت کے لیے ضروری تھا جن لوگوں کا خصوصاً احادیث سے نوی کو امت کے درمیان آ لوگوں نے دونوں اماموں نے خوب پھیلایا ہاں اور ان دونوں اماموں نے تمام علومِ اسلامی میں شاگرد تربیت کی حتی علمتی فزکس کیمسٹری میں بھی جاوید بن نہان جیسے شاگرد جو ہے امام شابر جعر صادی علیہ السلام نے تربیت فرمایا آپ دونوں جو ہے علومِ نوی کے حامل ہونے کی وجہ سے احادیث نبوی کا ایک عظیم ذخیرہ امت کے ہاتھوں پہنچایا ورنہ سابقہ کا نے تو ہاں جی جم و تحریر و کتابت حادث پر پابندی لگا رکھا تھا تو پابندی لگا کر امت کے لئے حادث کا عظیم علمی منبع جو سوید وی علاشی سے تھا اس کو دروازہ بند کر رکھا تھا اور تاریخ آپ شرعی ربی پڑھ لیں سلمان ندوی کا جو وہاں صاحب انہوں نے لکھا ہے حادیث جو ہے کے لکھنے پہ پابندی تھا اور عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں انہوں نے پھر حادیث لکھنے پہ قرآن کی طرف حاصل لینے پہ توجہ دے دیا لیکن اس کے بعد پھر جو ہیں پابندی لگایا اب تاریخ حدیث پہ ہی پھر طالباً ایک سو تینتالیس دری تک میں پھر اس کے پابندی عمر کے درمیان مکمل طور پر ختم ہو گئی پھر حادث لکھنے پہ بہت زیادہ توجہ ہو گیا لیکن اصل جو ہے ان تمام حدیث جو عشوجاس امت کے اندر حدیث سب سے زیادہ جو ہے ان دو اماموں کے توجہ سے پہنچا ہے اور اس لیے اجم حلبید سے جو حدیث نقل ہوا ہے زیادہ تر ان دو اماموں سے آگے تسلسلے صنعت ہنج اللہ علیہ السلام تک اور علیہ السلام سے آگے اللہ کے پیار رسول تک جاتی ہیں تو امام باخر علیہ السلام کا جو ہے آپ کو الباخر کے جو صفت سے ہاں جی ہم وصلہ قرار دیتے ہیں تو یقیناً آپ کا یہ مقام انتہائی عظیم مقام ہے اور اس عظیم مقام و مرتبہ کی وجہ سے جو ہم جو ہے آپ کو وصلہ قرار دیتے ہیں آپ کی مقام ہے علم کو مرکہ الباخر کہ کہ مم جعفر علیہ وسلم کے علمی مقام کی ہم وسیلہ قرار دیتے ہیں پھر آگے وہ کرامت ہی جو ہے کرامت عربی زبان میں کرمہ یا کرومہ کرامت پیش باہا ہونا صاحب عزت ہونا اعلی ضرف فیاض صحیح ہونا فراح دل بے تعصب ہونا یہ معنی کے خطاب کا مستقبل میں اور اس کے علاوہ قرم کرم سخاوت فیاض کشادہ دلی مہربانی کرامت اعزاز شان حیثیت سخاوت فیاض شرافت اور کریم جو ہے سخی فیاض شریف النفس مہمان نواز معزس مہربان یہ سارے معنی جو ہے اس لفظ کرامت کا کیا ہے اس کے علاوہ بھی جو ہے تو لوگی مانا ہے اچھے اوصاف ہیں کمالی کے جو ان سب معنی میں کرامت کا معنی پایا جاتا ہے اس کے علاوہ کرامت جو ہے انبیاء علیہ السلام سے جو ان کی نغبت کے جو ثبوت میں اس بات میں جو ایسے کام کرتے جیسا تو مسا کے اثاثام بن جاتے تھے اس سے آجے پتھر پہ مارا تو پانی نکل آیا دریا پہ مانا تو پانی ہوشوں کے دراستہ نکل آیا تو اس کے کام ہتے عیسا علیہ السلام جو ہے موجزات مردوں کو زندہ کرتے تھے ہاں جی تو اس طرح جو انبیاء سے جو نغوت کے ثبت میں جو خارق العادات کا شادر ہوتے ہیں اس کو موضع کہا جاتا ہے اور اسی طرح کی امور اگر عیمہ علیہ السلام سے شادر ہوتے ہیں اولیاس ہوتے ہیں ان کو ان کو بھی کرامت کہا جاتا ہے تو یہاں کرامت سے امراد آپ کے بلند مقامات روحانی اس کے طرح بھی اشارہ ہیں اور ساتھ کے آپ سے سادر ہونے والے جو کرامات ہیں ہاں جی اور خارق الآدہ تو عمر وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں تو ان خارق العادہ امور کو بھی کہا جاتا ہے جو اولیاء الہی و عجمۂ اہلت علیہ السلام اور علماء ربانی سے ثابر ہوتی ہیں اور عام عوام سے صابر نہیں ہوتی اللہ کی ایک خاص عوانت ہے ان ہستیوں کے لیے ہاں جی تو اسے بھی جو ہے کرامد کہا جاتا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سیرت کی کتابوں میں ہاں جی ان ہمارے علم اہلت علیہ السلام کے بہت سے کرامن نقل ہوئے ہیں اسی طرح امام باخر علیہ السلام سے بھی کرامات جو ہے نقل ہوئے ہیں درخت پہ پھل لگنا ہاں جی اور اسی طرح جو ہے خوش کو وہاں سے پانی نکل اور پھر دو اس طرح کے بہت سارے کرامات کیونکہ ہمارے پاس امام کے کرامات کو تفصیلات میں جانا نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے سیرات کی کتابیں آ پڑیں علم علیہ السلام کے موجزات علمہ ہاں جی پڑھیں تو آپ وہ کرو ان علیہ السلام سے ملیں گے لہذا وہ کرامات یہ سے مراد ہاں جی آپ کی وہ اخلاقی اقدار سخاوت جیسی اور شریف النفس جیسی مقام ہاں جی اور فراہ دل بے تعصب ہونا سابط ہونا ہاں جی فیاض صحیح ہونا یہ تمام معنی کے علاوہ اور جو ہے آپ کے یہ وہ کرامات جو خارق الادار ان حسیوں سے صادر ہوئے وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں ہاں جی یہ اب اس دعا کے جو ہیں ترجمہ جو ہیں ہاں جی یہ ہوگا کہ میں وہ بھی محمد الباخر و کرامتی کا کہ اللہ میں تمام اچھے اچھے حصلتوں کے مالک ہاں جی حضرت امام محمد بن علی الباخر کے وسیع علم اور روحانی کمالات اور آپ کی ثقافت و فیاضی شرافت اور اللہ کے حضور میں جو مقام و منزلت ہیں ان سب کا وسیلہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کے ان کرامات کو بھی وسیلہ قرار دیتا ہوں جو آپ سے شادل ہوا ہے کیونکہ انسان کے لیے جو اول اصل, اصل کا کمالات کیا ہیں تو اس واقعی مختصر یہ بن جائے گا کہ, کہ اللہ میں محمد باخر اسلام کا تند درگاہ میں شراحت و شان و منزلت ہے مقام و منزلت ہے اس کا واسطہ اور آپ کے وسیع علمی مقام و منزلت کا واسطہ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں دسوِ دعا ہوتے ہیں ہاں جی کیونکہ انسان کے لیے اصل کمالات علم اور ثقاوت و فیاضی اور شرافت نفس جیسی کمالات ہیں خصوصا جب یہ نیک حصلتیں انسان کے لیے ملکہ کی صورت اختیار کر چکا ہو اور روح و نفس کے ساتھ ایک کیفیت نفسانی کی صورت میں متحد ہو چکا ہو ہاں جی توفید جو ہے اور مولا امام باخر علیہ السلام و دیگر امام علیہ السلام کے تمام اوساخ جمیلہ ہاں جی نئے حضرتیں ان حضرات کے لیے ملکہ و صفت نفس اور کے نفسانی کی صورت اختیار کر چکے تھے اس لیے ہر نیک کام کا صدور ان علم علیہ السلام سے بآسانی صادر ہوتے تھے اور یہی ہستیاں ہی جو ہے ان اچھے افساس کا مالک کا ممبر امت کے جو ہے یہی ہستیاں ہی مربی تھے ہاں جی سے سب کچھ سیکھا ہے اور یہ ہستیاں علم سخاوت اور شرافت و دیگر کمالات کے چوٹی پر پہنچ چکے تھے جہاں تک پہنچنا دوسرے افراد بشر کے لیے ہر ایک کے لیے ناممکن تھا تو یقینا یہ ہمارے علما علیہ السلام ہیں جن کی جو ہے اچھے اوصاف صاف کمالات جتنا بیان کریں ہاں جی کم ہیں اور ان ہستیوں کے جو حوصلہ خاص خاص جو ان میں نمایاں حوصی ستی انہیں کو ہمارے بزرگان نے وسیلہ قرار دیا تو امام محمد باق علیہ السلام کی خاص طور پر آپ کے مقام علم اور آپ کے ہاں جی اخلاقی اقدار صفت کرامت سخاوت فیاضی شرافت نثر اور آپ کی کب آپ سے جو خارولادات امور شادر ہوئے ان سب کو وسیلہ دے کر اس مبارک پیراگراف میں دعا کیا ہے ان کو وسیلہ قرار دیا ہے اور اس کے بعد آخر میں جو اللہ سے جو چیز منگا وہ آخری ہے یا یا یا محمد یا و یا یہ آخری پیراگراف ہے انداز حاجت یاقا ذی الحاجت یاقا شی المحمد یا رافِلزافِ البلیت یہ رحمت ہمارا میں یہ چیز اللہ سے مانگا ہے آخر میں ہاں تو آج کے داجے ان کا مز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پاک ہستیوں کی عظمت کو درخ کر کے ان کو سچے دل سے وسیلہ قرار دیتے ہوئے اللہ سے جو بھی چیز مانتے ہیں اللہ میں عطا کرتے ہیں اس اسے عقیدت کے ساتھ ان کو واشلہ کرا دینے دیں اپنے دعاؤں کو ہمیشہ